رات کو غسل جنابت فرض صبح اٹھ کر غسل کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اربے کو لکھتے تو صحیح پھر ہوا گا آپ یہ تو لکھتے نا کہ یہ کی لکھتے آپ کے ہم نے صبح روزہ غسل کیا اب روزہ ہوا یا نہیں ہوا روزہ ہو جائے گا اگر آپ پر رات میں غسل فرض ہوا اور یہ غسل فرض نماز صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے فرض ہوا اور آپ آٹھ بجے اٹھے فجر کی نماز جو آپ نے چھوڑی یہ گناگار ہوں گے آپ تو اب کیا ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو صبح اٹھنے کے بعد حوصل کیجئے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ رہے گا اور نماز فجر جو ہے اس کو قزا ادا کرا جائے اپنے نے ہوا میں مسئلہ پوچھ لیا کہ آٹھ بجے اٹھے تب کیا ہوگا ارے کچھ پوچھیں صحیح کیا آپ کو ہوا کیا مسئلہ آپ کو کیا پوچھنا یہ تو آپ نے واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا اب یہ مسئلہ کیا بتائیں گے ہم یہ تو میں نے اپنی دان اس میں بتا دیا کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ روزہ خراب تو نہیں ہوا روزہ خراب نہیں ہوگا اسی طریقے سے نماز فجر کے بعد اگر ایسا ہوا تو اگر نماز پڑھنے سے پہلے آپ سو گئے اور یہ صورت حال ہوئی تو ظاہر ہے کہ نماز فجر جو ہے وہ آپ کو قضا کرنی ہوگی